سید یوسین حبی و محبوبی مرشدی و مولائی علف اللہ مجدد دل زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد افطر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص عاشق صادق میرے مرشد ثانی ہمارے مرشد ثانی سیدی اسین ادیم حبی و محبوبی مرشدی و مولائی صدیقے وقت قلندر زمانہ حضرت سید جمیل می صاحب رحمت اللہ علیہ کناز شریف کے اشارے کلفت ہجر نبی صلی اللہ علیہ کلفت ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے کلفت کے مانے کلفت یعنی جدائی کے غم جدائی کے غم سے میرے دل میرا رنجور ہے اے مدینہ ہے اے نوائے ہاتھ تھے وقت جنی ہے مدینہ ہے نوائے ہاتھ تھے وقت جنی کاروانے زندگی گو تون دی بانگے کاروانے زندگی دی بانگے رہی اے مدینہ رمبے جنی کارواں زندگی کو نے دی بانگے رہی شاہی کے نکل شا گہ نور ادل ہیں شیر میں گوبندی نور ادل نیری میں راگوتی جل بکا ہے مستف آ جائے چد رہی ہے جائے چد رہی شاہ نور ادل ہیں میرا گو پسی شاہد ادل ہیں شیری میرا گو پسی جلوکارے مستقا جائے چولہے جب مدینہ نو ہاتھی ربی کاروبار زندگی کون ہے اپلا پل خام تیری سندر دن ہے اپلا پل سرور دنیا دی ہے جسا فل سرور دنیا دی ہے جسا है آگ تری ہے ربرے اپنا پھل آگ تیری فنڈا ہے ربرے جسا پھر تیرے سنتر دن ہے سر کے شاید شاہ کا کل پتے ہجر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے دل درا اے مدینہ نوائے ہاتین اے مدینہ ہے نوائے ہاتین کاروانے زندگی کو مانگے رہی को कारवा ने जिंदगी कोई पुराने जमाने में एक घंटी हुआ करती थी काफिलो को होशियार करने के लिए काफिला रवाना होगा घंटी जनी गए के कारवाने जिंदगी को भागे रही अल्लाह की तरफ फेर दिया اے مدینہ اے نوائے ہاتی سے نوائے ہاتھ جدید کاروانے زندگی کو مانگے رہی شادی نورے عزل ہیں برے عزل اللہ تعالیٰ کروں گا شاید گواری کے شاہید نور ہے شیر میں میرا بو پتی شاہید نور ہے میرا بو پتی جلو مستر جان رگ الزاء جلوا کرتے مدینہ شریف میں اور یہاں سلامی شاہدور نظر ہے میں میرا پتی بگائے اس پر مغین شریف کی خواب کا ہی نان آتی ہے اپنے اوپر جو میرے پاس کائنات کی سب سے قیمتی اور محبوبت اللہ تعالیٰ کی بات سب سے محبوب اور کائنات کی سب سے اچھی قیمت میرے پاس میرے پاس بند میرے پاس خاص تیری حالانکہ آسمانوں پہ کسی بڑے بڑے فیصلے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات بادہ خدا برتنی جیسا ہاتھ تیری دن ہے ہاں سربرے دنیا و دی پاکیتا ہے جس پاسل سر بھرے دی پیتا ہے جس پاسل منا ہاں تو کے یہاں جو آواز اٹھی ہے اس سے لاد جو عرب کے زمانے کے جاہلیت کے بعد تھے جن کو عرب پوجا کرتے تھے اس زمانے میں ان کے ان کے درو دیوار میں لذش پیدا ہو گئی سوز ہوقی موجود تو زندہ حقیقت موجود تری سوچے ہمارا ایک زندہ موجود تھے سب ہاد مفل جل ساج روشا کرے منگ کرتے ہیں ادھی را تھی دیکھو حضرت رضی اللہ تعالیٰ نو مکہ کے رئیس کے بیٹے تھے بادشاہوں کی طرح تھے شہزادے تھے مکہ کے لیکن جب ایمان لے آئے اور ہجرت کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے جو ہے وہ جسم پر بجائے شاہانہ لباس کے محملی لباس کے آپ کے جسم پہ بولیا تھا اور بٹن کی جگہ لگے تھے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک میں فرمایا کہ یہ غم کیا خوشی کیا سنی؟ دیکھا دنیا کیا چیز ہے دوستوں کچھ بھی تو نہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اس کے باوجود ہم ہم کو مشکل معلوم ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک خوشی کے آنس تھے کہ میری امت میں ایسے لوگ یہ اللہ نے پیدا کی جو خوشی خوشی جا رہے ہیں حسن جب مختل کی جانب تہرے بلرا نہیں چلا حسن جب مختل کی جانب تہرے برا نہیں چلا عشق اپنے مجرموں کو با اللہ وہ خوشی خوشی رقص کرتے ہوئے جا رہے ہیں وہ یہ غم نہیں کر رہے کہ وہ ہم نی مان لے آیا تو غریب ہو گئے دولت چونکہ ان کے والدین نے سب چھین لیا ان سے دین کی خاطر انہوں نے سب کچھ قربان کر ہجرت والدین تک کو چھوڑنا منظور کر لیا اور تمام عیش و عشرت اور اس کا سامان سب قربان کر دیا اب یہ نہیں کہ غم غم میں اور اب چلے جا رہے ہیں اصرٹ میں پیچھے دیکھتے جا رہے ہیں وہ ہمارا تو بہت نقصان ہو گیا نہیں خوشی خوشی جا رہے ہیں خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی خوشی خوشی جا رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سین مبارک سے جو فیض یافتہ ہوا اس کی تو کیا بات ہے ایک نہیں ہزاروں کے سے لاکھوں کے سے تیئی سوتے سے تیئی سوتے ہم ہے منا سولہ تو ہی ایک تو ہی ایک تیرے مبل تل ساد روشا تو ہیں منگ کرتے اندھیری راتے تیرے, تیرے منا گش کرتے ہیں اندھیری راتے پہلے جو بلا پائے راشدین تھے اور حکمران تھے صحیح مانوں میں ان کو کیا حال تھا آج کیا ہے کہ ہر آدمی جھنڈا لیے لیڈر بنا ہوا ہے کہ ہم ہم اہل ہیں حالانکہ جو کہتا ہے کہ میں اہل ہوں وہی نااہل ہے نا جو کہتا ہے کہ میں اہل ہوں وہ سمجھ لو کہ یہ نااہل ہے وہ لوگ ڈرتے تھے وہ بھاگتے تھے حکمرانی سے کہ ہم قیامت کے نا اللہ کو کیسے جواب دیں گے اتنی رانیت ہے کیسے ہم ایک کی خبر گیری کریں گے کیونکہ وہ حکمرانی جب کرتے تھے تو اپنے آپ کو حکمرانی سمجھتے تھے بلکہ خادم سمجھتے تو لہذا رات رات پر ہے وہ ان کو نیند نہیں آتی تھی بستر پر نہیں بیٹھتے تھے بلکہ راتوں کو کشت کرتے تھے کہ معلوم نہیں کہ ہماری حکمرانی میں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری رعیت کے حقوق رکھے ہیں آ گئے ہیں اس پھنس نہ جائے کسی کے ساتھ دھاتی نہ ہو جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گشت فرما رہے تھے ایک دفعہ تو دیکھا کہ بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے جب قریب جا کر دیکھا رات کا وقت قریب جا کر دیکھا تو ایک عورت جو ہے وہ ہانڈی میں کچھ پکا رہے ہیں اور بچے رو رہے ہیں کچھ بل ملا رہے ہیں تو پوچھا کیا مانج رہا ہے کہا کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ ہے نہیں تو یہ کہا کہ ہنڈیا میں کیا ہے کہا کہ اس میں تو پانی ڈال کے چند کنکر ڈال دیے ہیں بچوں کو بہلانے کے لیے تو وہ ہم پکا رہے ایسے بہانہ بنا رہے ہیں کہ ہم ابھی پکا رہے ہیں ابھی دیتے ہیں کھانا وہ بچے روتے روتے سو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے اور خوفزدہ ہو گئے کہ اگر اللہ نے ہم سے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے فوراً دوڑے دوڑے بیت المال گئے پوچھا کہ بھئی تو تمہارے تم نے خلیفہ کو خبر نہیں کی تو کہا کہ خلیفہ کو ہماری کیا پرواہ وہ تو خوب سورے ہوں گے اپنے محل میں بس ہوتے ہوئے گئے بیت المال جا کر وہاں سے بورا بھرا آج کا اور کیا کیا اس کے اندر لاتا اور اپنی کمر کے اوپر لاتا اب غلام کہہ رہا ہے کہ ہمیں دے دیجیے دی دی. ہم آپ کے غلام ہیں تو کہا کہ کل قیامت کے دن عمر کا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے عمر خود اپنا بجلی دیکھیے تو یہ حالت تھی ان کیون سے ہم سے لرد منع تھے تیری سوتے ہم سے لرد نئے منا تولاک زندہ ہمیں سات سے موجود تھے تک زندہ موجودات ساد روشا کرتے مبلساتے تیرے من ہم گشت کرتے ہیں اندھیری رات اپنے مین کی آگے ہیں سروں پر کٹریاں اپنے مینکوں کی لادی ہیں سروں پر کٹریاں تیرے شاہوں نے گدائی کر کے ٹکلائی حیا پھر شاہوں نے گدائی کر کے ٹکلائی ہیا اپنے مین کو لادی ہے سروں پر کٹریاں نے گدائی کر کے دنیا کے مندے تھے ہی وہ <سلام> جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیر سے وہ <سلام> دنیا ان کے لیے بالکل مٹی, مٹی مٹی جیتنی بھی حقیقت مٹی نہیں تھی کیونکہ وہ ان کی نظر آخرت پہ تھی وہ عقل مند ترین لوگ تھے کہ وہ ان کو معلوم تھا کہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے تو وہ کیوں ہم دنیا کے اوپر کیوں وقت ظاہر کریں وہ عقلمند تھے عقلمند ترین لوگ تھے اس لیے انہوں نے دنیا بنانے کی محنت کی ہی نہیں وہ تو آکر بنانے میں لگے ہوئے تھے دنیا تو خود ان کے پیچھے ہاتھ جوڑے چل رہی تھی وہ کوئی دنیا کے پیچھے بھاگنے والے لوگ تھے دنیا ان کے پیچھے بھاگنے اپنے میں لادی سروں پر کٹریا تیرے شاہوں نے گداری کلائی گیا وہ تو آخرت کے لیے شفت لے جانے والا مطلب سفت لے جانا چاہ آخرت کے کاموں میں ہر وقت اس فکر میں اس جستجو میں لگے رہتے تھے کہ میں اپنے بھائی سے نیکی میں کس طرح آگے بڑھ جاؤں نیکی میں کس طرح آگے بڑھ جاؤں آج ہماری یہ دور اکثر اللہ ماشاء اللہ دور زیادہ تر لوگوں کی ہے کس طرح میں زیادہ کما کس طرح میں زیادہ نعمتیں دے دوں کس طرح میں زیادہ بنگلے گاڑی اکٹھے کر کس طرح میں نیکیوں میں سبقت لے جاؤں کس طرح میں نیکیوں میں جلدی کر جاؤں اپنے کو لا نے سروں پر گٹریاں پیشہ نے گٹاری से نے روپے چڑھ में زندگی کو آج نا ہو سافی سے بے گانے رہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دین سمجھ کر گمراہی کا راستہ ہے کیا گمراہی کے راستے پر ہیں اور اس کو دین سمجھ لیں آج نا ہو کر بھی کر سا سے بے گانے رہے آج نا ہو کر بھی کر بے گانے رہے پائے چند متانے رہے پائے چند متا رہے رات بل شوس کے کیسے جیوانے رہے راجو بل شو لو کے اس کے کیسے جیوانے رہے یوں رہے ہم جنگ گرد شما بگوانے رہے جیسے گر شما رہے ایک ایک ادا پر صحابہ جان تک دینے کو تیار ایک چھوٹ چھوٹی چھوٹی ادا ان کو ایسی پیاری اور محبوب تھی اپنی زندگی سے بھی جا. زیادہ پیاری اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ پیاری اپنے مال و اولاد سے بھی زیادہ رات بھر چو لوگ اس کے کیسے دیوانے رہے رات بھر شو لو کے کیسے کی رہے یوں رہے ہم جیسے کما پروانے رہے یوں رہے ہم جیسے شمع پروانے رہے شما جب تیری برولا ہے تو پھر کیا چاہیے شما جب تیری پر ہوگا ہے تو پھر کیا چاہیے جنگی بے افتہارے شوق ہونا چاہیے جنگی بے افتارے شوق ہونا چاہیے شمع جب تیری پر ہوگا ہے تو پھر کیا شمع جب تیری ہے تو پھر کیا چاہیے جدھے بے چٹی آر ہونا چاہیے جلدی بے چٹی رے ہونا چاہیے اے اے ہاتھ پے ربے جلی کارواں زندگی کو تون دی شادی سے نورے ادل ہے تیری میرا گو پتی مستقل پتے سے دل میرا رنجور ہے کل پنتے جے نبی سے دل میرا رنجور ہے کیا کرے گی پنتیات مجھ ہے کرے یہ بندر آ کے مت مجھ ہے شوق مرچا نہ مجھے من دور ہے نوائے شوق مر جانا مجھے من شوق مجھے ہے کے شہر میں مدم میرا مزدور ہے یعنی مقدر ہے اگر میری موت مدینہ شریف میں مقدر ہے تو بس پہ کیا چاہیے مر جانا مجھے منظور ہے اے شا مر جانا مجھے منظور ہے اے شام مر جانا مجھے منظور ہے گرم پی کے شہر میں مدبن میرا مزور ہے گرم پی کے شہر میں مدبن میرا مزور ہے کنویں حقیقیش آئے در تلے کنویں حقی पर گو مل हो منگل ہو نگاہیں گائے مگر ہدی ماجر یہ دیش آئے در کرے کو ماجر آئے دیش آئے پر ہو نگاہیں می مگر تو جانبوں پر ہو گاہ ہاتھی کے رق جلی کاروانے زندگی کو خون دی منگے رہی شادی کے نورے عجل ہیں تیری تیری میں رابطی جل بتا جائے رہی ہاتھ تیری سنتا اخلاقی خواب ہے جسا کل تیرے سوتے ہفتے منا کودات پوری ایک زندہ ہے موجودات تیرے مبل تانے روشا کے ہیں تب ہالاتے تیرے منگ کرے ہیں اپنے لاتے ہیں سروں پر گٹریاں تیروں گے کر کے دکھ لائی ہاں ارجنا ہو کبھی گلتا रहे رہے اس کے دیوانے رہے یوں رہے ہم جیسے کما پر وا نرے شما جب تیری پروگا میں تو پھر کیا جانئے جل جائے بے اشتارے شاخ ہونا جانیے جل جائیے بے اشتی شاخ ہونا جانیے کلپتے جرے لبی سے دل میرا رنجور ہے جرے سے دل میرا ہے کیا کرے یہ بندے آ جمت مجبور ہے کیا کریں گے بندے آج بہت مجبور ہے اے ہوئے شم م جانا مجھے منظور ہے شم م جانا مجھے منظور ہے کے شہر میں مد میرا مستور ہے کے شہر میں ہے جرائے آئے بدے کئے حدی ماجر آئے دش آئے بدلے جان روپر ہونی ہو منگل ہو منگل سوئے حدی س تقریباً پردیش میں کر کے رائے وطن مشیرے محب ہیں تو اللہ ہے کہ وہ خدافات جو ساؤتھ افریقہ کے میں سفر کے موقع پر ہوئے اس کی ترتیب اس کے جام اس کے محافظ اور اس کے محضر میرے مشر محبوب ثانی سیدیم ہے زمانہ سید میرا رحمت اللہ نے مجلس بر مکان محتی حسین بیاض صاحب مقام نہیں ہے آج اس سفر کی مجلس کا آخری دن تھا مجمعہ بہت زیادہ تھا شام چار بجے ایئرپورٹ روانگی کا نظم ہے جہاز کی پرواز سات بجے ہے لوگ بہت غمکین تھے حضرت والا نے بہت عدیب و غریب مفید ارشادات فرمائے جن میں سے باغ یہاں نقل کیے جاتے ہیں ہی فرمایا کہ دیکھو اللہ والوں کو یہ پیغام ملے گا لا تخافو ولا تفاق یعنی جب دنیا سے جا رہے ہوں گے تو ان کو یہ پیغام ملے گا لا لاطفہ ولا تحظموں یہ کہ تم دنیا میں بہت ڈر چکے اور بہت غم اٹھایا اب غم مت کرو اب بہار لوٹنے کا وقت آ گیا اب مزہ لو یہ تمہارے جلنے کا سلا ہے دیکھا دنیا سے جاتے جاتے ہی انعامات کیے پیغامات ملنے شروع واہ سبحان واہ شکران اللہ دیکھو یہ کتنی مختصر سی بات ہے لیکن کیا پر اثر ہے فرمایا کی دیکھو اللہ والوں کو یہ پیغام ملے گا لا تخافو ولا لاتا یہ کہ تم دنیا میں بہت ڈر چکے اور بہت غم اٹھایا اب غم مت کرو اب بہار لوٹنے کا وقت آ گیا اب منگا لو یہ تمہارے ڈرنے کا سلا ہے سبحان اللہ سبحان اسی لیے اللہ والوں کو موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا ان کو ایک ہی خوف اور غم سوا رہتا ہے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہے کہ نہیں بس یہ غم رہتا ہے اور وہ غم بھی اللہ تعالیٰ لذیذ بنا دیتے ہیں اس میں وہ مد رہتے ہیں تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے غمیں دو جہان سے فراہم ملے اس لیے ان کو اللہ کے پاس جانے کا اشتیاف ہوتا ہے شوق ہوتا ہے قبل اپنے اللہ سے ہم ملاقات کریں اور جو دنیا میں اللہ کا ہو کے نہ رہا شیطان اور نفق بنا رہا اس کو تو وہی پھر موت سے ڈر در لگے گا اور صحیح ڈر لگے گا کیونکہ دنیا میں خدا نہ کا اللہ کی نافرمانی کرتا رہا توبا بھی نہیں کیا شرمندہ بھی نہیں ہوا جہاں دل میں خواہش آئی فوراً پورا کر ڈالا جہاں دیکھنے کا دل چاہا وہاں دیکھ لیا جہاں کوئی آواز گناہ کی آئی گانے بجانے کی سن لیا جہاں بال وال پکنا ہوا پک دیا جہاں جو دلچہا کر لیا تو ایسے آدمی کو تو پھر ڈر لگے گا لیکن جو اللہ کی مان کر چلے گا اور اللہ تعالی سے توبہ استفاد کرتا رہے گا ندامت رہے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو پہنچتے بھی رہیں گے اور وہ اللہ والا ہی رہے گا اور اس کو مزے آئیں گے پھر حبیض شعر حضرت والا کا شعر ہے یہ بچوں گندے عمل سے امرتوں سے دور ہو جاؤ بچوں گندے عمل سے امرتوں سے دور ہو جاؤ ان کو جگاتے رہ گئی ہے ان کی عادت بن گئی ہے کہ یہ کھانے کے وقت ابھی دیکھنا ان کو وہاں سونا کھانے کے وقت مجلس شروع ہوئی اور ان کے ان کو نیند آنے شروع ہو گئی ہم سے کیا معافی مانگ رہے ہیں آپ کو نقصان ہے بچوں گندے عمل سے امرتوں سے دور ہو جاؤ اگر یہ فیل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا اس کا پورا تفصیلی واقعہ پرانے پاک میں ہے کہ امرتوں امرت پرستی سے حضرت علیہ السلام کی قوم اس کے نشے میں جو چور ہو گئی تھی اور اس قدر چور ہو گئی تھی کہ نبی نبی نے ان کو بہت سمجھایا لیکن نہیں مانے حتیٰ کہ پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا اور اس قدر عذاب ایسا آیا کہ پتھر پر سے اور پتھر پہ ہر مجرم کا نام بھی لکھا ہوا تھا پہلے تو اوپر لے گئے علیہ السلام پوری بستی کو اوپر لے گئے اور پھر آسمان تک لے جا کے پھر اس کو الٹ دیا اس زمین پر آ کر سارے گھسے کی طرح ہو گئے مگر اس کے باوجود اللہ کا غلط ٹھنڈا نہ ہوا اس پہ پتھروں کی بارش ہوئی اور اس, پتھر بھر پتھر بھر اس کے مجرم کا نام لکھا ہوا تھا بچوں گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ اگر یہ شیل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا میں شاد فرمایا کہ دیکھو میرا یہ شعر گویا ایک آیت کا ترجمہ ہے کانت تامل یہ قوم خبیب عمل کیا کرتی تھی یعنی لڑکوں کے ساتھ بدفیلی کر دی تھی تو خبیس عمل کرنے والا کیا حبیص نہ ہوگا جب اس عمل کا نام اللہ نے خبیص رکھا تو اس قوم کو خبیص کہنا کیوں جائز نہ ہوگا اللہ اپنے پناہ محبت اللہ کا سمرہ احشاد نیا کہ ہمارے شیخ حضرت مولانا ابرا الحب صاحب نے فرمایا کہ کسی ملک میں ایک مہینے سے زیادہ مچھر ہو ورنہ مرکز کمزور ہو جائے گا کراچی ہمارا مرکز ہے مرکز صحیح سارے عالم میں کام ہوتا ہے بہرحال اللہ والے دوستوں سے الگ ہونے کو دل نہیں چاہتا مجبوراً الگ ہوا جاتا ہے نشکا شریف یہ حدیث ہے کہ المربان احبہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ رہے گا یعنی جنت میں مگر محبت سے زبان پر نہ ہو جس کو بھی جی اس کے پاس لے جائے جس سے اللہ کے لیے محبت ہے محبت میں ملنا بہت ضروری ہے خالی محبت کا دعویٰ کرے اور جسم دور رہے تو یہ کیسی محبت ہے محبت کی تو غورت ہی ایسی ہے کہ جب دونوں ووٹ ملتے ہیں تب محبت نکلتی ہے علامہ آلوسی رحمتہ اللہ نے تفسیر روح المانی میں لکھا ہے کہ محبت کی ضرورت ایسی ہے کہ جو متقاضی اور وصل دوام ہے یعنی ہمیشہ ہمیں حسن, ہونی چاہیے یہ یعنی نہیں کہ کچھ اثر رہے اور پھر اس کے بعد باگ لیے اور غزل اور تقاضی غزل ہے یعنی ملاقات اس میں ضروری ہے اور دونوں ووٹ ملے بغیر محبت کا لفظ بھی ادا نہیں ہو سکتا تو محبت کا مسمہ غزل اور قرب زوام سے بے نیاز کیسے ہو سکتا ہے یعنی جس سے محبت کی جائے اس سے ملاقات کے بغیر اور قرب دوام یعنی ہمیشہ کی ہو تو بے نیاد کیسے ہو سکتا الگ کیسے ہو سکتا ہے کیا وجہ ہے کہ محبت کا دعوت ہے اور ملاقات کبھی نہیں کرتا کہتا ہے کہ مجھے تو بزنس میں روپیہ کمانے سے فرصت ہی نہیں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ کسی اللہ حوالے سے ملوں تو سمجھ لو کہ یہ شخص محبت سے محروم ہے مصیبت کا علاج نشاد فرمایا کہ جب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دل خراب ہو گیا جگر خراب ہو گیا اس وقت کسی کو گناہ یاد نہیں رہتا ہر وقت بس یا اللہ رحم کر دے یا اللہ رحم کر دے اور جب عیش آرام ہوتا ہے تو گناہ کرتا ہے معلوم ہوا کہ یہ مصیبت ہی میں خدا کو یاد کرتا ہے اور عیش میں گناہ کو سوچتا ہے اس کا علاج مصیبت ہی ہے یہ مصیبت ہی سے ٹھیک ہوگا لیکن یہ حماقت ہے عش میں اللہ کو یاد رکھو تو مصیبت کا ایک کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود کو اللہ سے رہا سکھ میں اللہ کو یاد کرو یدہ تو اللہ تعالیٰ تم کو یاد کرے گا مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو بولنا اللہ تعالیٰ موسیقا. آج جمعی رات ہے جمعی کے عمال کر سکتے ہیں جیسے شریف کی کسرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شاعر فرمایا کہ جمعے کے دن تروز شریف میں کسرت کیا کرو مجھ پر کسرت سے شریف تروشری اسی طرح مردوں کے لیے جو عمل ہیں جمعے کے دن وصل کرنا اچھے کپڑے پہننا خوشبو لگانا اور دیگر جو کام ہے وہ سب سے متعلق نہیں بالوں کی صفائی اور داڑھی کو سنت کے مطابق مزین کرنا مونچھوں کو بالکل باریک کترانا اور یہ ناخون تراشنا سر کے بالوں کو ضرورت ہو ضرورت کے مطابق ان کو اس طرح پھیلنا یا چھوٹا کرنا اور اس کے علاوہ جو جلد مسجد جانا اور ممکن ہو قریب ہو مسجد تو پیدل مسجد جانا اور امام کے قریب بیٹھنے کرنا اور خط کو سے سننا اور کوئی لو اور کوئی کام نہ کرنا یہ سب کام جو ہے بڑی بڑی فضیلتیں ہیں کاموں کی تھوڑی سی محنت ہے اس کو اختیار کرے اور جس, جس کو تحمل ہو سورہ کا پڑھ لیا करें لیکن بہت سے لوگوں کو سمجھا سمجھا کے تک گیا وہی سوال کرتے ہیں ارے بھائی ہم جب کہتے ہیں کہ कि تحمل سے زیادہ نہ کیے جائے ان لوگ پوچھتے ہیں پڑھے نہیں پڑے. جب ہم نے بتا دی مرفار تلاوت کی اس کے ذریعے اس کو جانچ لو کہ تلاوت کی اگر کسی کو پاؤ پارا ہم نے بتایا ہوئے روز پڑھنے کا تو کا سورج کافی بڑی ہے خود ہی سمجھ لو کہ ہمیں اس کا تعاون نہیں ہے نیت رکھو تو نیت کا سواب اللہ تعالیٰ دیں گے ایسے ہی جو بھی وضاحت بتائے جاتے ہیں اس کے معیار میں مقدار کو اسی طرح جانچ لیا جائے جس طرح ہم نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ ہر ایک کو الگ الگ کہ آپ اتنا پڑھا کرے تجویز تو اس کے مطابق اس کو چارس لیں اور جنے کے دن اگر شوق زیادہ ہے تو اگر پچاس پچاس کی تعداد ضرور شریف کی بتائیے تو اس کو پینسٹھ کر لیں اس کو ایک ستر کر لیں بس تھوڑا سا کر لیں تاکہ وہ کثرت میں آ جائے گا سرگیلت مل جائے گی ان اللہ تعالیٰ ہے نا اور سنتوں کی جو کتاب ہے ہمارے شہر میں محبوب مرشد کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے اس کا مطالعہ کریں صبح شام کے معمولات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں تھیں ان کو پورے پورے طور پر اختیار کرنے کی کوشش کریں اس امداد کو ضرور جو ہے کچھ نہ کچھ تلاوت تھوڑی سی جیسے سورہ فلق سورہ ناس آیت ال اور تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار رب للہ اور چونتیس بار اللہ علیہ سب کتاب میں لکھوئے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں زیادہ محنت نہیں اس کو کر کے سوئے ان شاء اس کی خوب برکات اور السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ